jej je آج پہلی تو ایسی مہمان نوازی ہو رہی اور ہم اتنے دنوں سے ہمیں تو چٹنی روٹی دال روٹی ملتی سننے ڈھائی روپیہ تھا ایک روپے کی تکاری اور اس کے لیے کوششیں اور جد و جہد جاری, جاری ہے لڑائی دھنی ہے, دھنی ہوئی ہے جنگ جاری ہے لیکن کوئی خدا کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جو فرائض میرے دن میں عائد ہو رہے ہیں وہ میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ارشد اپنے فرائض اپنے فرائض کے ادائیگی کی طرف توجہ کرے اگر ہر شخص اپنے فرائض ادا کرنے لگے تو سب کے حقوق ادا ہو جائیں اگر مزدور اپنے فرائض ادا کرے تو سرمایہ دار کے حقوق ادا ہو گئے اور اگر سرمایہ دار اپنے اور عاجب اپنے فرائض ادا کر دے تو مزدور کے حق ادا ہو گئے شوہر اگر اپنے فرائض ادا کرے تو بیوی کا حق ادا ہو گیا اگر بیوی اپنے فرائض ادا کرے تو شوہر کا حق ادا ہو گیا کاب ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دوسرا شخص اپنی اسلح کا آغاز کرے اور اپنی فکر نہیں میرے اندر بھی کچھ ہوتا ہی ہے میں بھی غلطی کا شکار ہوں میں اس کی فکر کروں حالانکہ I'm going to give you a little bit about that. کہ تم اپنے فرائض صحیح طریقے سے حضرت صلی, کی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے, زمانے میں لوگوں سے زکاة وصول کرنے کے لیے عامل جایا کرتے تھے جو لوگوں سے زکات وسول کرتے تھے اور اس زمانے میں زیادہ تر مار مویشیوں یعنی اونٹ بکریاں گائے وغیرہ کی شکل میں ہوتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عاملوں کو بھیجتے تو ان کو ایک ہدایت نامہ عطا فرماتے کہ تمہیں وہاں جا کر کیا اختیار کرنا ہے اور اس ہدایت نامے میں یہ بھی تحریر تھا یعنی تم, اپنے تم خود لوگوں کے گھر، گھروں پر جا کر زکات وصول کرنا ایسا مت کرنا کہ تم ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو اس بات کی تکلیف دو کہ وہ زکات کمال تمہارے پاس لا کر دے رہے اور تمہیں بھی یہ ہدایت فرماتے البتعدی کی کمانوحا یعنی جو سب زکات وصول کرنے میں زیادتی کر رہا ہے مطلب جتنی زکات واجب کی مقدار میں اس سے زیادہ وصول کر رہا ہے یا کیفیت میں زیادہ وصول کر رہا ہے اس کے بارے میں فرمایا اے بھی اتنا ہی زیادہ گناہ گار ہے چنانچہ زکات نہ دینے والا گناہ گار ہے لہذا ایک پر عاملوں کو یہ تاکیب کی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور جتنی زکات واجب ہوتی ہے اس سے ایک ذرا بھی زیادہ وصول نہ کرو اگر ایسا کرو گے تو قیامت کے دن تمہاری پکڑو گی اور دوسری طرف جن لوگوں کے پاس زکات وسول کرنے کے لیے ان عاملوں کو بیجا جا رہا ہے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے پاس زکات وسول کرنے والے آئیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے ناراض ہو کر جائیں تمہارا فرض ہے کہ تم کو ان کو راضی کرو اور کوئی ایسی غلطی نہ کرو جس سے وہ ناراض ہو جائیں کیونکہ در حقیقت وہ میرے فرستادہ اور میرے نمائندے ہیں ان کو ناراض کرنا گویا کہ مجھے ناراض کرنا ہے لہذا کو یہ اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی کا احساس دلایا جا رہا ہے آپ نے زکات دینے والوں کو یہ نہیں فرمایا کہ تم سب مل کر ایک تحریک چلاؤ یہ جو عاملین زکات وصول کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ ہمارے حقوق پامال نہ کرے اس کے لیے انجمن قائم کرو اور اس لیے کہ ایک لڑک ایک, ایک ذریعہ شریعت کا برداشت کرے فرائض کو جواب دینا ہے اس کی فکر کرے کہ میں اللہ کے سامنے ٹھیک ٹھیک جواب دے سکوں گا دین کا سارا فلسفہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہر شخص دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا رہے اور اپنے فرائض کی ادائیگی سے غافل رہے بیوی بی کے بامی حق... تعلقات میں بھی اللہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ دونوں کو ان کے فرائض کے فرائض بتا دیے تمہارے فرائض یہ ہیں اور بیوی بی کو بتا دیا کہ تمہارے فرائض یہ ہیں ہر ایک اپنے فرائض ادا کرنے کی فکر کرے اور در کا زندگی گاڑی اسی طرح چلتی ہے کہ دونوں اپنے فرائض کا احساس کریں اور دوسروں کے حقوق کا پاس کریں اپنے حقوق حاصل کرنے کی اتنی فکر نہ کرے جتنے دوسروں کے دوسرے کے حقوق ادائیگی کی فکر ہو اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ زندگی اس، اس استوار ہو جاتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگی استوار کرنے کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ قرآن ان ہدایات سے بھرے ہوئے ہیں کہ تمہارے فرائض ہے اور تمہارے فرائض اگر ان فرائض و تعلقات میں ہاں رکھنا پڑ جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کوئی بات اتنی ناپسند نہیں جتنے می بی کے بامی جو ہدا پر पर کر رہے ہیں وہ سب اس دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور ان تمام چیلوں سے ان کی کاردگی کی رپورٹیں طلب کی جاتی ہیں کہ تم نے کیا خلائز انجام دی جس سے اس کی نماز چھوٹ گئی ابلی سن کر خوش ہوتا ہے کہ تم نے اچھا کام अच्छा काम किया लेकिन बहुत ज्यादा اظہار نہیں کرتا دوسرا چیلا दूसरे चेला आकर کرتا ہے کہ कि عبادت کی نیت سے جا رہا تھا میں نے اس کی عبادت को मैंने نے میں نے اس کو عبادت سے روک دیا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا اسی طرح اپنی کارگزاری اور محبت کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزر رہی تھی میں نے جا کر ایک ایسا کام کیا جس کے نتیجے میں دونوں میں لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے نتیجے میں دونوں میں جدائی واقع ہو گئی جب ابلیس یہ سنتا ہے کہ اس کے چیلے نے دونوں می بی को آپس में, में लड़ा दिया اچھی زندگی گزار رہے تھے خوش ہو کر اپنے تخ سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کابل میں انجام دیا اور کسی نے نہیں دیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول وسلم کو میا بیوی کے بارے میں جھگڑے اور ایک دوسرے سے نفرت اور قطع تعلق کتنے ناپسند ہے شیتان کو یہ امان کتنے محبوب ہے جس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث میں دونوں پر ایک دوسرے کے فرائض اور حقوق کی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے اگر انسان ان پر عمل کر لے تو دنیا بھی درست ہو جائے اور آخرت بھی درست ہو جائے اس لیے امام نبی رحمت, رحمت اللہ علیہ نے یہ دوسرا فرمایا ہے جس کا امان ہے باپ باپ و یعنی کے بیوی پر کیا حقوق ہے اور اس کے تحت پرانی آیات اور حدیث ذکر فرمائی سب سے پہلے قرآن کریم کی آیات, لائے ہی آیات لائے ہیں فضل و و یعنی مردوں کو مرد کو عورتوں پر نگہ باد اور ان کے منتظم ہے یعنی, یعنی بعض حضرات نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں قواب کہا جاتا ہے جو کسی کام کے کرنے یا اس کے انتظام کرنے کا ذمہ دار ہو گویا کہ مرد عورتوں پر قواب ہے ان کے کاموں کے منتظم ہیں ان کے حاکم ہیں یہ کے کرے گا. مرد کے حقوق کرتے ہوئے عورت کو پہلے اصولی بات سمجھا دی کہ مرد تمہاری زندگی کے امور کا نگہ بات،, بات اور منتظم ہے آج کی دنیا میں جہاں مرد و عورت کی مساوات ان کی برابری اور آزادی نسبا کا بڑا زور و شور ہے ایسی دنیا میں لوگ یہ بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں کہ شریعت نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو معقوم بنایا ہے اس لیے کہ آج کی دنیا میں یہ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مرد کو عورت پر بالا دستی مرد مرد کی عورت پر بالادستی قائم کر دی گئی ہے اور عورت کو معقوم بنا کر اس کے ہاتھ میں قید کر دیا گیا ہے اور اس کو چھوٹا قرار دے دیا گیا ہے لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ مرد اور عورت زندگی گاڑی کے دو کہیں ہیں زندگی کے کے سفر دونوں, کے دونوں کے ایک ساتھ طے کرنا ہے اب زندگی کے سفر طے کرنے میں انتظام کی خاطر یہ بات یہ لازمی بات ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک شخص سفر کا ذمہ دار ہو عظیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ جب دو آدمی کوئی سفر نوکر ہے بلکہ دونوں کے درمیان امیر اور محکوم کا رشتہ ہے اور اسلام میں امیر کا تصور یہ نہیں کہ وہ تخت پر بیٹھ کر حکم چلائے بلکہ اسلام میں تصور وہ وہ ہے جو حضور رب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید القوم خادم ہوں قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے میرے والد ماجد مفتی شفی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ایک, ایک مرتبہ دیوبند کے کسی, دور کسی دیوبند سے کسی دوسری جگہ سفر پر جانے لگے تو ہمارے استاد حضرت مولانا آزاد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور تھے وہ بھی ہمارے تو مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث شریف نہیں جب, جب تم کہیں سفر پر جاؤ تو کسی کو اپنا امیر بنا لو لہٰذا ہمیں بھی اپنا امیر بنا دینا چاہیے <laughs> حضرت بالی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں چونکہ ہم شاگ تھے اور وہ استاد تھے اس لیے ہم نے کہا امیر بنانے کی کیا ضرورت ہے امیر تو بنے بنائے موجود ہیں عظم مولانا پوچھا کہ کون ہم نے کہا امیر آپ ہیں اس لیے کہ آپ استاد ہیں ہم شاگرد ہیں حضرت مولانا نے کہا اچھا آپ لوگ مجھے امیر بنانا چاہتے ہیں ہم نے کہا جی ہاں آپ کے سوا اور کون امیر بن سکتا ہے مولانا فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن امیر کا ہر حکم ماننا ہوگا اس لیے کہ امیر کا ماننا ہے کہ اس کے حکم کی اطراع کی جب گاڑی آئی تو مولانا تمام ساتھیوں کا سامان سب پر اور کچھ ہاتھ میں اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا ہم نے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ غذا کر رہے ہیں ہمیں اٹھانے دیجئے مولانا نے فرمایا کہ نہیں جب امیر بنایا ہے تو اب حکم ماننا ہوگا اور یہ سامان مجھے اٹھانے دیں چنانچہ وہ سارا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور پھر پورے سفر میں جہاں کہیں مشقت کا کام آتا تو وہ کام خود کرتے اور جب ہم کچھ کہتے تو مولانا فوراً فرماتے دیکھو تم نے مجھے امیر بنایا ہے اور امیر کا حکم ماننا ہوگا لہذا میرا حکم مانو ان کو امیر بنانے کے لیے بنانا ہمارے لیے قیامت ہو گیا حقیقت میں امیر کا